السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مہدی علیہ السلام علیہ السلام اور دجال کے تعلق سے یہ دور علمیہ منعقد ہوا ہے اور ابھی تک مہدی علیہ السلام کے تعلق سے چند صفات کا تذکرہ اور علامات کا تذکرہ آج صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے شیخ محترم مطلب میں کیا ہے مہدی ہی سے متعلق باقی باتیں انشاءاللہ آج کی دوسری نشست میں شیخ محترم مطلب فرمائیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دلجمعی اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور سلمی اور مناجی اور اہم موضوع اور دورے میں ایسے فائدہ حاصل کریں استفادہ کریں اللہ رب العامن ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ہمیں <سلامی> <سلامی> الحمد رب والسلام على محمد وصحبه اجمعین امباد ابھی نماز سے پہلے ہم لوگوں نے مہدی علیہ السلام سے متعلق حادیث سن رہے تھے اور ان حادیف میں مہدی علیہ السلام سے متعلق جن اوصاف کا ذکر ہے ان اوصاف کو ہم لوگوں نے پڑھا اب مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اہل علم کی کیا رائے ہے انہوں نے کیا کہا ہے اس کو بھی ہم اب جاننے کی کوشش کریں گے اس تعلق سے سب سے پہلے میں نے شیخ عبد المحسین العباد حفیظ اللہ کا قول ذکر کیا ہے حالانکہ وہ متاخر ہیں کیونکہ انہوں نے ان حادیث کا دراسہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ حادیث المحدی اللہ کی زکرنا فیحہ صحاء و الغرائے الغیفہ کہ مہدی علیہ السلام سے متعلق جو حادیث ہیں بعد حادیث صحیح درجے کی ہیں بعد حدیثیں حسن درجے کی ہیں اور بعض غرائب ضعیفہ ہیں اور ضعیف حادیث میں سے میں نے انہیں حادیث کا تذکرہ کیا ہے جن کے شواہد موجود ہیں سیاہ اور احسان اور انہوں نے کہا کافی سیاہ کفایت فی کی خروج مہدی فی آخری سب جو صحیح سند سے جو احادیث ثابت ہیں یہ حادیث کافی ہیں مہدی علیہ السلام کے متعلق عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ آخری زمانے میں مہدی علیہ السلام کا خروج ہوگا وہ ان کا زور ہوگا اسی طرح وہی خجن قاطیات اللہ من ان کر من اور یہ احادیث یہ, یہ دلیل قاتے ہیں ان کے خلاف جو معاصرین میں سے بعض اقلعلیم جو ہے مہدی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مہدی علیہ السلام نام کا کوئی عقیدہ احادیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے یہ بعد کے ادوار میں بعض لوگوں نے اس عقیدے کو گڑھا تو ان کے خلاف جن حادیث کو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے یہ حادث دلیل خاتے ہیں ان کے خلاف کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے اس سے پہلے ابن العربی جو مالکی امام ہے بہت بڑے امام ہیں تقریباً چھٹے صدی کا عالم ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اجماط ان خروج المحدی حق اللہ کا پی کہ بے شک تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مہدی علیہ السلام کا خروج یہ برحق ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے وہ ان خروج یقون قبل خروج دجال اور ان کا خروج دجال کے خروج سے پہلے ہوگا مہدی علیہ السلام اس دنیا میں دجال سے پہلے آئیں گے وہ قبل نضول ابن مریم اور عیسی ابن مریم کے نزول سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے فیفت محدی فلا یوجن وہ مہدی کی تلاش کریں گے ارے تو علیہ اسلام کا جب نزول ہوگا تو مہدی کی تلاش کریں گے لیکن وہ ان کو وہ نہیں پائیں گے فیفت شل مہدی فلاح فلا فی السب نے مریم پھر عیٰ علیہ السلام کا نظر نہیں اگر فلفت بش المحدی فلاحیوجر مہدی فلا علیہ السلام کی تلاش لی جائے گی فلاحیوجر وہ نہیں پائے جائیں گے فیل حضر ابن مریم پھر عیسیٰ ابن مریم کا نظور ہوگا اس عبارت میں کچھ اشکال ہے لیکن بنے اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظور سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے اس عقیبے پر یہ عربی کہتے ہیں اسی طرح ابو جعفر الوقیلی جو تین سو بائس جن کی وفات ہے یہ بہت بڑے محدث ہے ان کی کتاب جو ہے ابو وفا وقلی کی بہت ہی مشہور اور معتبر کتاب ہے ضعیف عرواد کے سلسلے میں اور انہوں نے ان, کی ان کا جو کلام ہے حادیث پر بڑا قوی ہے احادیث کے متعلق رواط کے متعلق بہت قوی مانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ فلم احادیث جیات کہ مہدیث سے متعلق جو احادیث ہیں وہ جید سند سے ثابت ہیں یہ 322 سو ہجری کے بڑے امام اور محدث ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنا کہ محدیث سے متعلق جو احادیث ہیں وہ جید سند سے ثابت ہیں اسی طرح شیخ الاسلام امتمیا فرماتے ہیں جن کی وفات 728 سو ہجری ہے تو الحادیثی تجوبہ الخروج مہدی احادیث صحیح کہ جن احادیث سے مہدی علیہ السلام کے خروج کے لیے استدلال کیا جاتا ہے وہ حادثی ہے اسی طرح ابو الحسین محمد بن حسین عبری مناقب منا الشافی میں بیان کرتے ہیں کہ قد اخباروں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذکر المہدی کے اخبار متواتر ہیں اور مستفید ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی کے تذکرے کے سلسلے میں یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ متواتر حادیث سے ثابت ہے وہ انہ اہل بیت ہی اور وہ اہل بیت میں سے ہوں گے وہ خانواز لغوت میں سے ہوں گے وہ انہوں یمل سب آسنین اور وہ سات سال تک حکومت کریں گے وہ انہن اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے وہ ان عیسی یا خروج ویوسا عید ولا قتل اور عیسائی اسلام نکلیں گے اور وہ مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے دجال کو قتل کرنے پر وہ انسلی عیس افلتا اور وہ حضرت اور علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کریں گے اور عیسی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ ساری صفات جو ابو الحسین علابری نے بیان کیا یہ ساری صفات ہم نے صحیح احادیث کی روشنی میں بھی پڑھا یہ ساری صفات انہوں نے کیا کہا کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے سات سال تک ان کی حکومت ہوگی وہ ایک انصاف پرور بادشاہ ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے وہ دجال کا قتل کریں گے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اور وہ حضرت عیصع علیہ السلام ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے تو اس تعلق سے جو بھی احادیث ہیں ان کو کیا کہا انہوں نے کہ متواتر احادیث ہیں یہ حادیث متواتر درجے کی ہے اس نسل کو ابن مقیم نے منار ال میں نے لکھ لیا اسی طرح ابن حضرت الحتمی وہ فرماتے ہیں جس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اور جو جن پر صحیح احادیث دال ہیں کہ مہدی کا وجود ہے اور وہ د اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں نکلیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ دلت علیہ الحادی اور صحیح صحیح حادث اس پر دال ہیں قدرت مہدی علیہ السلام کے خروج پر اور اس پر اعتقاد رکھنا یہ واجب اسی طرح سفارینی جو بہت بڑے امام اور فقی ہیں وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب لوا نوار البہیا میں خدایات خروج ہی کی بہ کثرت روایتیں مہدی علیہ السلام کے خروج پر حت بلغت حد التواتر المانوی یہاں تک کہ تواتر مانوی کے درجے پر یہ حدیثیں پہنچتی ہیں وہ شاہ بین علمائے سن حت عبد یہاں تک کہ یہ علماء اہل سنت کے نزدیک یہ انتہائی منتشر اور مشہور حدیث تھا یہاں تک کہ مہدی علیہ السلام کا خروج یہ ان کے عقائد میں شمار کیا ہے یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد میں ان کا شمار ہوا گویا کہ اس عقیدے کا انکار کرنا اہل سنت کے عقیدے سے انحراف ہے اہل سنت کے عقیدے سے دوری ہے تو اس کو سفارینی نے کیا کہا کہ بکثرت اس طرح کی روایتیں آئی ہیں یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ قدروبی صحابہ روایتی متعدد مجموعہ واجب الما ہوا مقرر و مد عقب سنی ہی کہتے ہیں بہت سارے صحابہ بعض صحابہ سے مختلف روایات سے یہ چیز مروی ہے اسی طرح طبعیل سے بھی یہ چیز مروی ہے جن کا مجموعی علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے جن کا مجموعہ علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے پس مہدی علیہ السلام کے فروج پر ایمان لانا یہ واجب ہے جیسا کہ اہل علم کے یہاں یہ بات مقرر ہے کہ جو بات متعدد روایات سے یا دلائل فطریہ سے ثابت ہو ان پر ایمان لانا یہ واجب ہے اور یہ اہل سنت والجماعت جماعت کے عقائد میں یہ چیز مدون ہے اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ قالباد کہ بڑے بڑے ائما اور حفاظ نے کہا کہ مہدی علیہ السلام یہ اللہ کے نبی وسلم کی ضروریت میں سے ہوں گے ان کی نسل میں سے ہوں گے جس پر نصوص متواتر ہیں اس لیے اس سے آراد کرنا اور دوسرے دوسری طرف متوجہ ہونا یا اس قول کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح شوقانی کہتے ہیں کہ الحاظ اجوار مہدی اللہ کا القوف ہے منہا سمسون حدیث صحیح ہو و حسن ضعیف المنجب متواترۃ البلا شکن ولا شبہ کہ مہدی علیہ السلام سے متعلق جو حادیث والد ہیں وہ پچاس کے کی تعداد کے لگ بھگ ہیں جن میں بعض صحیح ہیں بعض حسن ہیں اور بعض ضعیف ہیں لیکن وہ انجبار کے قابل ہیں اور یہ احادیث متواتر ہیں بلا شک اور شبہ اسی طرح صدیق حسن خاں فرماتے ہیں حديث المهدي عند الترمذي وابيداود ابن ماجه والحاكم الطبراني وأسندوها إلى جماعة من الصحابة فتعرض المنكرين لها ليس كما ينبغي فتعرض المنكرين لها ليس كما ينبغي والحديث يشد بعضه بعضا ويتقوى أمره بالشواهد والمتابعات وحديث المهدي بعضه صحي بعضه حسن وبعضه ضعيف وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر العصار في مهديث المتعلجة وحديثة کتب حدیث میں بکثرت آئی ہے جن میں سے بعض صحیح ہے بعض حسن ہے اور بعض میں اضاف ہے لیکن وہ قابل انجباہ ہے اور یہ بات مشہور تمام اہل اسلام کے نزیر ہاض امر المشہور بین الق فتح الہل اسلام تمام اہل اسلام کے نزیر یہ بات مشہور ہے على ممر علمراص ہر زمان ہر زمانے میں یہ عقیدہ معروف اور مشہور عقیدہ تھا اور کیا قیدا قرآن اللہی الدین وعید العدل. کہ آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس دین کی تعریف کرے گا اور عدل و انصاف کو قائم کرے گا و باہ المسلم اور مسلمان ان کی پیروی کریں گے وعث سعلی عال المالک السلامیہ اور اسلامی ممالک پر اسلامی حکومتوں اور سلطنتوں پر وہ قابض ہوں گے وہ اسمہ اور انہیں مہدی سے پکارا جائے گا وہ کن و فروج التجال امباد اشراطا صابط الحیح اور دجال کا فروج اور دیگر قیامت کی جو ہیں اس کے بعد ظاہر ہوں گی اسی طرح انہوں نے کہا کہ لمان علیہ فی امر الخاطمۃعیم ہے فی مخابلت محسوس المستفیدہ یعنی بعض لوگ جو ہے شیعہ والے عقیدے کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ اس لیے بعض لوگ دوسری انتہا پر پہنچ گئے شیعوں نے محمد بن حسن العسکری کو انہوں نے مہدی کہہ دی تو بعض لوگ دوسری انتہا پر پہنچ کر مہدی ہی کا انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جرت نصوص کے مقابل میں یہ درست نہیں ہے چونکہ یہ نصوص تواتر کی حد تک ہیں تو گویا کے مہدی علیہ السلام کا عقیدہ یہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ رہا ہے یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے ہیں اور بے شمار اہل علم نے اس پر تواتر اور مصطفی بکثرت روایتیں موجود ہیں جس کے بارے میں تواتر کا دعویٰ کیا ہے اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عقیدہ من عقیدہ ہے یہ نیا عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے اسی طرح ان حادیث کے اندر جو مواصلات آئے ہیں جو صفات جن صفات کا ذکرہ ہے ان صفات کے مطابق مہدی علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا یہ ہم پر واجب ہے کیونکہ یہ حادیث صحیح ہیں ثابت ہیں اور ان میں ان اوساف کا ان صفات کا ذکرہ موجود ہے تو یہ اہل علم کے اقوال ہو گئے ایک شبہ یہ آتا ہے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد کے ادوار میں ہے تو ان پر رد ایک اور طریقے سے ہوتا ہے کہ محدثین نے مہدی کا عنوان قائم کر کے حدیث کا تذکرہ کیا چنانچہ عبدالرزاق اپنے مصنف میں کہتے ہیں باب المہدی یعنی مہدی علیہ السلام سے متعلق احادیث یہ عبدالرزاق کب کے ہیں دو سو گیارہ حجری یعنی دوسری صدی کے آخری یا یعنی تیسری صدی کے کےدا میں ان کا انتخاب ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منگڑت عقیدہ بات کے ادوار رکھی دہ ہے ان کے گویا کے وہ ان کی جہالت کی علامت وہ جانتے ہی نہیں کہ متقدمین کے یہاں شروع زمانے سے عقیدہ رہا ہے پھر اسی طرح ابو داود نے جو اپنے سنن میں جن کا انتقال دو سو پچہتر گری میں کتاب المہدی نام سے کتاب قائم کیا پھر انہوں نے اس سے متعلق احادیث کا ذکر کیا اسی طرح امام ترمیدی نے کہا باب و ماجیا مہدی مہدی سے متعلق باب قائم کر کے انہوں نے بہت سارے حادث کا ذکر کیا اسی طرح ابن ماجا نے کہا باب خروج فروج گویا کہ قطب ستا میں ابود داؤد ترمیدی ابن ماجا ان نے مہدی سے متعلق تبدیل قائم کی ہے اسی طرح ابن حب احبان نے کہا کہ جن قوم کو دھسا دیا جائے گا یہ سب مہدی علیہ السلام کی حکومت و گرانے کے لیے جائیں گے اسی طرح انہوں نے کہا ذکر البیان بین نفروج المحدی بعد ظهور الظلم والجور في فنیا کہ مہدی کا ظہور تب ہوگا جب دنیا میں ظلم و جور قائم ہوگا ظلم و زیادتی عام ہو جائے گی تب محدی علیہ اسلام کا ظہر ہوگا اور وہ عدل و انصاف کو قائم کریں گے اسی طرح ابن النصیر جو ہے جامع السول میں کہتے ہیں صاحب الفصل الاول فل مسیح محدی کے فصل اول مسیح اور مہدی کے تعلق سے اسی طرح ابو عبداللہ القرطبی نے باب قائم کیا باب الفل خلیف القن کی آخری زبان المسلم اب المحدی و علامت خروج ہی کے آخری زمانے میں جو خلیفہ ہوگا جنہیں مہدی سے پوارا جائے گا اس کے متعلق بات اسی طرح ان کے خروج سے متعلق بات اسی طرح اب کثیر نے نہایت میں لکھا فصل الفیق المحدی اللہ آخری زمان وہو حد الخلفاء راشدین ولام المحدین کہ مہدی علیہ السلام کے ذکر کا بات جو آخری زمانے میں آئیں گے اور وہ ایک خلیفہ راشد خلفۂ راشدین میں سے ہوں گے اور ہدایت یافتہ اما میں سے ہوں گے تو گویا کہ علماء کے اخوال سے احادیث کے نبویہ سے علماء کے اخوال سے اور ایم متقدمین کی تبویبات سے یہ بات ثابت ہے کہ عقیدہ اہل اسلام کے ہاں انتہائی معروف اور مشہور عقیدہ ہے یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے ہے جن کے, بارے جن کے بارے میں ادنا برابر شک اور شبہ یہ درست اور جائز نہیں ہے اور انحادیث میں جو جن صفات کا ذکر ہے ان صفات کے مطابق ایمان رکھنا عقیدہ رکھنا یہ ہم پر واجب ہے اب اس عقیدے کے متعلق بڑا افراد اور تفریح پایا جاتا تفریح پائے جاتی بعض لوگ جو ہے وہ ہر کسی کو مہدی تصور کر لیتے ہیں جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں یہ عام طور پہ جہالت کی بنیاد پر اور بعض لوگ جو ہے وہ عقل پرست ہوتے ہیں جن کے اندر انکار سنت کی بو پائی جاتی ہے یا ان کے لیے سنت میں سے ہوتے ہیں وہ جو ہے نئی چیز پیش کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے اور حادیث جو متواتر حادث سے جو چیزیں ثابت ہیں جو متواتر عقائد ہیں ان کا انکار کرنا ان کا وطیرہ ہے ایسے لوگ اس طرح اس حقیقے کا ایسے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے انکار کیا ہے تو شیعہ کے نزدیک جو ہے مہدی کا تصور یہ بڑا عجیب و غریب تصور ہے جس کے بارے میں جانکاری یا علم رکھنا یہ بہت ضروری ہے تو شیعہ کے نزدیک مہدی کا کیا تصور ہے شیعہ کے نزدیک جو ہے مہدی کا تصور یہ ہے کہ حسن عسکری یہ شیو کا گیارہواں امام ان کا جب انتقال ہوا تو یہ دعوی کیا گیا کہ ان کی ایک لونڈی حاملہ ہے تو ان کی جو وراثت تقسیم کی بات آئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا کیونکہ وہ وارث ہوگا اس لیے اس کے انتظار کیا جائے تو لونڈی کہاں ہے کسی نے دعویٰ کیا لیکن اس لونڈی کا پتہ نہیں چلا اس کے بعد اس حمل کا پتا ہی نہیں چلا کہ کوئی لونڈی ہے جو حاملہ ہے اور وہ بچہ جمی ہے بعد میں اس کی ورست کو تقسیم کر دیا گیا لیکن بعد میں جو ہے یہ دعوی کر لیا گیا کہ اس کا لڑکا ہوا ہے لیکن وہ ہو گیا چھپ, چھپ گیا پہلے تو یہ دعوی کہ لڑکا ہوا ہی نہیں تلاش کر کے ملا ہی نہیں تو ان کی وراثت کو تقسیم کر دیا گیا لیکن بعد میں یہ دعوی کر لیا گیا کہ وہ بچہ روپوش ہو گیا ہے اور وہ ہمارا امام ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ امام ہے پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ بعض لوگ اس کے نائب ہیں وہ تو حقیقی امام ہے بعض لوگ اس کے نواب ہیں نیابت کرتے ہیں پھر بعد میں یہ دعوا ترقی کرتے ہوئے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہی مہدی منتظر ہیں وہ ہمارے مہدی ہوں گے پھر یہ دعوا کیا گیا کہ یہ سامرا شہر کے تہخانے میں روپوش ہیں یعنی ان کے ان کے جو عقائد ہے دھیرے دھیرے وہ ترقی کرتا گیا بعد میں کیا کہہ لیا گیا کہ یہ سامرا ایک پہاڑی ہے اس کے اندر یہ مہدی جو ہے ان کے منتظر یہ چھپے ہوئے اور اس سے زیادہ انہوں نے کیا عقیدہ کرا کہ جو اس مہدی پر ایمان لے کر آئے گا وہی وہ نجات پائے گا جو اس کا انکار کرے گا وہ نجات نہیں پا سکتا تو اندراوافذ کا جو عقیدہ ہے ترقی کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ گیا پہلے تو وہ معدوم تھا اس کا وجود ہی نہیں تھا پھر وہ اس کے بارے عقیدہ رکھا ہے کہ یہ بچہ چھپ گیا پھر دھیرے دھیرے امام بن گیا پھر اس کے بارے میں مہدی ہونے کا دعوی کر لیا گیا پھر بعد میں یہ دعوی کر لیا گیا کہ وہ جو ہے اس پر جو ایمان لے کر آئے گا وہی نجات پائے گا ورنہ وہ نجات نہیں پائے گا پھر جو ہے اس کے بارے میں کیا عقیدہ کر لیا گیا کہ امام غائب جو ہے وہ یہ امام جو ہے یہ غائب کا علم رکھتے ہیں یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں یہ پوری دنیا کی حکومت چلاتے ہیں پھر جو ہے ان کو ایم امبیا اور انبیاء سے بھی آگے بڑھا دیا گیا دھیرے دھیرے پھر <سؤال> اسی عقیدے کی بنیاد پر آج جو روافذ ہیں ہم سے دشمنی رکھتے ہیں اہل سنت سے اسی عقیدے کی بنیاد پر یہ اہل سنت سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں اسی طرح جو ہے اس کی عزت آبرو کو حلال سمجھتے ہیں یعنی آپ اس عقیدے کی بنیاد کو دیکھیے کہ ایک مجھول اور معدوم شخص جس کا وجود ہی نہیں اس کے بارے میں یہ عقیدہ گڑتے گڑتے یہاں تک ان کا عقیدہ پہنچ گیا کہ اس کی بنیاد پر وہ اولا اور بری برا کا عقیدہ رکھتے ہیں جو اس امام کے بارے میں عقیدہ رکھے ان کے مطابق وہی وہ, وہ, وہ ٹھیک ہے ورنہ ان کا عقیدہ درست ہے ورنہ پھر وہ حلال ادم ہے ان کا خون حلال ہے ان کی عزت و حلال ہے ان کی تخفیر کرتے ہیں اور ان سے سطال و جنگ کو جائز سمجھتے ہیں اور تو یہ ان کا عقیدہ ہے پھر ان کا یہ عقیدہ جو ہے اس امام معدوم کا مقام اس قدر بلند ہو گیا کہ نہ کوئی مقرر فرشتہ اس کے قریب جا سکتا ہے نہ کوئی رسول تو گویا کہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ ایک عام عقیدے سے شرکیہ اور خفیہ عقیدہ ہوگا کہ یہ امام معصوم کائنات میں تصرف کرتا ہے غائب کا علم رکھتا یہ سراسر شرک اور خفیہ عقیدہ ہے تو اس حد تک ان کا یہ عقیدہ پہنچ گیا جو کہ سراسر شرکیہ اور خفیہ عقیدہ ہے اور جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تو یہ شیو کا عقیدہ اس کے بارے میں تو اب ان سے جو ہے اب سوال یہ کہا جاتا ہے کہ تم جب یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارا یہ امام غائب جو اتنا طاقتور ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہر چیز کے غائب کا علم رکھ رہا تو یہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا بھائی اس کو تو آ جانا چاہیے جب اتنا طاقتور ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دشمنوں کے ڈر سے نہیں نکل پا رہا ہے تو یہ تو بزلی کی بات ہے جو یہ صدر بزدل ہے کہ اپنے دشمنوں کے ڈر سے نکل نہیں پا رہا وہ کائنات کے تصرف کیسے کر رہا ہے پوری کائنات میں غائب کا علم وہ کیسے رکھ رہا ہے اور وہ ڈر کے مارے وہ دہ خانے میں کیوں چھپا ہوا تو یہ بالکل فرضی عقیدہ ہے من گھڑت عقیدہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں اس لیے یہ کا جو دین ہے ایک فرضی عقیدے اور ایک معدوم شی پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اسی بنیاد پر وہ اہل سنت کی تکفیر کرتے ہیں اس سے عداوتیں رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں اور اہل سنت کو ذک پہنچانے ان کو تکلیف پہنچانے کے ہمیشہ درپے پہ رہتے ہیں اس لیے اس فرقے کی خطرناکی سے ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ اس, اس کے پاس جو عقائد ہیں یہ انتہائی بے بنیاد اور فرضی عقائد ہیں اور جو جو عقائد اسلامی اصول اسلامی عقائد سے متصادم ہیں اور بنیادی عقائد سے ٹکراؤ رکھتے ہیں تو یہ اس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے متنوع رہنا چاہیے اسی عقیدے کی بنیاد پر جو ہے بہت سارے لوگ مہدی کا انکار کریے کہ جب اتنا بنیادی عقیدہ ہے تو بہت اور حدیثوں میں ان کا ذکر ہونا چاہیے بعض لوگوں نے جو دلیل کے طور پر دیا کہ اتنا بنیادی عقیدہ جس کی بنیاد پر اولا اور برا عقیدہ رکھا جائے جس کی بنیاد پر دشمنیاں رکھی جائیں اس کی بنیاد پر جو ہے تکفیر کی جائے یہ تو اتنا اہم عقیدہ جب ہے پورا دین ہی جس پر قائم ہو عقیدہ، اس عقیدے کا تذکرہ تو اور پوری قوت سے ہونا چاہیے میں قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر آنا چاہیے صحیح بخار صحیح مسلم بکثرت قطر سے آنی چاہیے تو یہ بھی ان کی جھالت اور انتہا پسندی ہے کیونکہ وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں ہمارا وہ عقیدہ ہی نہیں ہمارا دین مہدی علیہ السلام سے پہلے ہی مکمل ہے ہم پورے دین پر عمل کر رہے ہیں اس لیے اگر کوئی انتہا پسندی کی طرف جا رہا کوئی گروہ تو اس کی بنیاد پر ہم صحیح عقیدے کا انکار نہیں کر سکتے تو یہ شیعہ اور رافذ کا تصور مہدی علیہ السلام کے بارے میں بعض دیگر جھوٹے جو ہے مہدی کا ظہور ہوا جیسا کہ شیخ نے بعض کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک جو ہے محمد بن تھومر یا اس کا صحیح ہے مجھے نہیں ملا تو شاید پڑھا جائے گا یہ جھوٹا اور مکار اور ظالم انسان ہم نے کیا پڑھا مہدی کے بارے میں وہ انصاف پرور ہوں گے وہ عادل ہوں گے لیکن اس شخص نے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یہ بڑا جھوٹا اور مکار انسان تھا جس نے بلاد مغرب میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد کیا, کیا؟ جس نے اس پر مہدی ہونے کا عقیدہ نہیں رکھا بے شمار لوگوں کا انہوں نے خون بہایا, بہایا بہت سارے مسلمانوں کی حرمتوں کو پامال کیا بہت ساری عورتوں کو قیدی بنایا ان کے مالوں کو لوٹا اور بہت سارے زندہ انسان کو دفن کر دیا تو یہ ظالم انسان جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے جھوٹے اور مکار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ بہت بڑا ظالم اور مکار انسان تھا اور اس کا نام بھی اس کے والد کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے موافظ نہیں ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا کس صدر ضروری ہے کہ حدیث میں صراحت ہے کہ محمد بن عبداللہ ہوں گے احمد بن عبداللہ ہوں گے یہ محمد بن تمر نام نہیں مل رہا اسی طرح روافظ کے نزدیک محمد بن حسن عسکری وہ تو خیر روافظ کا دین اسلام کے دل سے الگ ہی ہے لیکن یہاں پر جو لوگ ان کے پیچھے چلے بہت سارے پہلے سنتی کے لوگ ہوں گے تو جب نام محمد بن تومر تھے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جھوٹا اور مکار انسان ہے لیکن علم کی کمی کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر انہوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا پھر ان کے پاس ایک لشکر ہو گیا ایک فوج ہو گئی طاقت ہو گئی پھر وہ اہل سندھ پر ظلم کرنے لگے تو بنیادی عقائد کا ہونا علم کا ہونا یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کتنوں سے بچ سکیں جو مکار اور جھوٹے لوگ ہیں ان کے بہتاوے میں نہ آئے تو یہ جو ہے محمد بن تمد کا قصہ اس ہے اسی طرح ایک ملحد تھا جس کا نام عبید اللہ بن میمون اس کا دادا جو ہے وہ یہودی تھا اس نے جھوٹا دعوی کیا کہ میں اہل بیت میں سے چالاکی کیا کہ ایک تو شرط یہ ہے کہ اہل بیت میں سے ہونا چاہیے تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں اہل بیت میں سے پھر بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے آنے لگے یہاں تک کہ اس کے پاس طاقت اور قوت آ لیکن یہ انسان اتنا خبیث اور اتنا یہ نکلا کہ اس کے وطن سے جو ہے بہت سارے میں نے اس کی دعوت کی بنیاد پر بہت سارے ملاحدہ اور منافقین کی جماعت پیدا ہو گئی جس نے مغرب میں مصر میں حجاز میں اور شام میں شام کی حکومتوں پر قابض ہو جس کو لوگ پرامتہ باتمیا کے نام سے جانتے ہیں جو جانتے ہیں جن کے عقائد جو ہے انتہائی خطرناک عقائد اور جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں دین اسلام کے سارے عقائد کو انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اپنے پیرو سے یہ کرتے ہیں اپنے جوتے کے نیچے رکھتے ہیں تو یہ انتہائی حدیث لوگ تھے تو ان کے اوپر بھی لوگ ایمان لے کر آ گئے اور ان کو پہلے اہل بیت میں سمجھ لیے مہدی سمجھ لیے اور اتنے خطرناک ہو گئے یہ سارے کفار اور منافقین کی جماعت یہ نفاق کا لبادہ اڑ کر اسلام میں داخل ہوئے اور پھر جو ہے لوگ ان پر ایمان لے کر آ گئے تو دھیرے دھیرے ان کی طاقت ہو گئی اور پھر یہ مسلمانوں کے لیے عذاب ثابت تو ان سے جو ہے پھر صلاح الدین ایوبی جو بہت نیک اور مشہور بادشاہ ہیں انہوں نے ان لوگوں سے نجات دلائی تو یہ جو ہے بات جھوٹے مہندی اسی طرح ہم نے پڑھا کروافز کے نزدیک جو ہے جو مہدی ہیں وہ محمد بن حسن العسکری اسی طرح یہودیوں یہودی بھی جو ہے اس انتظار میں ہے کہ آخری زمانے میں ان کا بھی مہندی نکلے گا یہودی جو ہے ان کا بھی ہے ان کا مہدی کون ہے ان کا مہدی دجال ہے ہے نا ہاں تو مہدی کا تصور جو ہے جس طرح بگڑی کرتے میں ہیں، اسی طرح دیگر سماوی ابھیان میں بھی تو یہودیوں کے نزدیک جو مہدی ہوں گے وہ دجال ہوگا اس لیے وہ دجال کے انتظار میں بہت ہیں جو یہودی ہیں وہ دجال کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ آئیں گے یہ آئے گا اور ہماری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا اور ہم پوری دنیا میں حکومت کریں گے تو بھی دجال کے انتظار میں ہیں اسی طرح عیسائی جو ہے ان کا بھی مہدی ہے وہ خود عیسا علیہ السلام کو مہندی مانتے ہیں کہ قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا اور وہ نصرانیت کو لیکن ان کا کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کے خلاف ہے ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ عیسا علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو صلیب کو توڑیں گے اور جو ہے وہ دجال کا قتل کریں گے اسلام کا بول بالا ہوگا مسلمانوں کی قوت بڑھے گی لیکن عیسائی عقیدہ نہیں رکھتے ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسا علیہ السلام آ کر کو فروغ دیں گے ان کی عیسائیت کی قوت اور طاقت کا سبب بنے گی اور تمام دیگر ادیاان کو منسوخ کر دیا اسی طرح جو ہے ہمارے انڈیا میں بہت سارے کرزاب جو ہے مہدی کا ظہور ہوا جیسا کہ مرزا احمد قادیانی میں بھی نے بھی دعوی کیا تھا مسیح محمود کا مہندی ہونے کا پھر مسیح محمود کی نبوت کا دعویٰ کیا اسی طرح بھی شکیل حنیف جیسے کرزاب کو دعوی کرنے ہیں بہت سارے لوگ ان کی پیروی کرنے لگے اس سے سمجھے کہ ایک شخص جس کے یہاں مہد مہدی کے کوئی علامت نہیں ہے اس کے باوجود لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اس سے سمجھ میں آ رہا کہ مسلمانوں میں کس قدر جہالت ہے اور علم کو عام کرنے کی کس قدر ضرورت ہے کہ مہدی نام تو سن لیا ہے لیکن اس کی علامتیں کیا ہوں گی اس کے کی اوصاف کیا ہوں گے اس کا علم نہیں اس لیے ایک جھوٹے شخص کے پیچھے سب چلنے لگے تو یہ مہدی کا تصور جن لوگوں نے غلط مہدی کا دعویٰ کیا اب جو ہے دوسرا جو گروپ ہے جو اس کے بالمقابل میں ہے کہ مہندی کا انکار کرتے ہیں تو ان میں بھی زیادہ تر لوگ ہیں جو معاصرین جو عقل پرست ہیں جو احادیث پر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل جو کہتی ہے اسی کے مطابق کتاب و سنت کو ہونا چاہیے ان کی عقل کے مخالف جو چیز ہوتی ہے اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہیں یا ایسی واحدیات بات کہتے ہیں کہ اہل علم ان باتوں کو سن کر یا تو ہنستا ہے یا افسوس کرتا ہے افسوس کرتے ہیں یا ہنستے ہیں کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ان میں سے انکار کرنے والوں میں بہت سارے نام ہیں عرب دنیا میں اور ہمارے بڑے صغیر میں ایک شخصیت جن کا بڑا نام ہے اور بڑے بہت سارے لوگ ان کی ان کے حساب سے چلتے ہیں یا ان کی فکر کو فالو کرتے ہیں انہیں مولانا مدودی کا نام ہے مولانا مودودی نے سالوں سے تین دلال نکل مہدی کے عقائد کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے تین دلال ذکر کی انہوں نے پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ مہدی سے متعلق جو حادثیث ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور اگر یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہوتا تو یہ ان کا ذکر جو ہے صحیح بخاری میں ضرور ہوتا دوسری دلیل انہوں نے ذکر کی کہ امام مسلم نے صرف ایک حدیث کا ذکر کیا حالانکہ تین حدیثیں ہم نے پڑھی صحیح مسلم سے جن سے جو ہے امام مہدی کے اصاف کا پتا چلتا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ مولا مزودی کو مہندی کے تعلق سے کتنا کمزور علم تھا یا آگے پتا چلے گا کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا تو اس میں بھی لفظ مہدی کی سراہد نہیں ہو کہتے تیسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ اس قدر اہم مسئلے کے اہل سنت کے عقیدے کی, عقید کی کتابوں میں ذکر ہی نہیں کیا گیا یہ بھی ان کا ان کی جہالت کی دلیل ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں ذکر نہیں کیا ہم نے شروع میں بہت سارے اما کے اخوال ذہر کیے جنہوں نے تواتر اور استفادہ کا دعویٰ کیا کہ یہ متوطر حدیث ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے ایما بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں مہدی علیہ السلام کے متعلق کبھی بھی بتایا اس لیے یہ کہنا کہ اہل سنت کے کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے یہ جھالت ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اگر بعض کتابوں میں تذکرہ نہیں ہے اقیدت سے متعلق تو انہوں نے اسکسا نہیں کیا بہت سارے جو عقیدے کے مسئلے ہیں ہر کتاب میں تمام عقائد کا استقصال نہیں ہے اس سے بعض نے بعض عقائد کا ذکر کیا پھر بعض نے دوسرے عقائد کا ذکر کیا ان کا مقصد یہ نہیں کہ جتنے بھی عقائد ہیں سارے عقائد کا ہم کریں تو اگر بعض کتابوں میں نہیں ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عقیدہ ہے نہیں کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو بہت سارے عقائد کا انکار کرنا پڑے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل اگر کتابوں سننے سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اگر کسی مصنف نے بعض عقائد کا ذکر کیا بعض کو چھوڑ دیا تو اس کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ عقیدہ ثابت نہیں ہے چونکہ بعض میں ذکر نہیں کیا تو یہ انتہا بے بنیاد اور کمزور دلیل ان کا جو پہلا شبہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے اس لیے ہم امام محدی پر ایمان نہیں لے آئیں گے یا اس کا مطلب ہے کہ اس سے متعلق جو احادیث ہیں اس میں ان میں زاف ہے کیونکہ امام بخاری کے معیار پر یہ حدیثیں نہیں ہے تو یہ علم حدیث سے علم حدیث سے متعلق مولانا مذودی کہ کم علمی کی دلیل ہے کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ امام بخاری نے جن حادث کا ذکر نہیں کیا وہ حدیثیں صحیح نہیں ہو سکتی بلکہ امام بخاری نے خود کہا ہے کہ لمبرج فی حید الکطبی الا صحیح ہے وہ میں ترق تو اکثر کہ میں نے صحیح بخاری میں صرف صحیح حادث کا ذکر کیا لیکن میں نے صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثیں ہیں اس سے زیادہ صحیح حادث کو میں نے چھوڑ دیا یعنی صحیح بخاری کے باہر بھی جو احادیث ہے جو صحیح احادیث ہے وہ ان حادیث کی تعداد سے زیادہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے گویا کہ اگر کسی عقیدے سے متعلق کوئی حدیث اگر صحیح بخاری میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس باب سے متعلق حادث صحیح نہیں ہے بلکہ امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری صحیح حادث کو اپنی کتاب میں نہیں ذکر کیا ان کا مقصد اضیاب یا اقصا نہیں تھا اس لیے اگر کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس سے متعلق جو حادث ہیں ان میں راف ہیں اور جو ان کا دوسرا شبہ ہے کہ ماں مسلم نے صرف ایک حدیث کا ذکر کیا اس میں مہدی کی سرات موجود نہیں ہے تو سرات موجود نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں کیونکہ ان کے جو اوساف ہیں وہ ان پر منتبق ہوتے ہیں اسی طرح جو انہوں نے کہا کہ ہریشند کی کتاب بعض کتابوں کا ذکر نہیں ہے تو یہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا بہت ساری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے اگر بعض کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے تو انہوں نے بعض اہم عقائد مشہور عقائد کو بھی چھوڑ دیا یہ کسی مصنف کا مقصد نہیں کہ سارے مسائل کو ایک کتاب جمع کر لیں بعض بعض مسائل کو لیا بعض نے دیگر نے دیگر مسائل کو ذکر کیا تو یہ جو ہے مہدی علیہ السلام سے متعلق جو منکرین مہدی ہیں ان کے دلائل تھے ان کا جو ہے یہ تذکرہ ہے اور یہ مولا مودودی نے جو دلائل تین دلائل ذکر کیے جو انتہائی بے بنیاد اور واحد قسم کی دلیلیں ہیں ان کو جو ہے بعض روشن خیال جو ہے عرب جو ریٹ ہیں مصنفین ہیں یا اخلانین ہیں انہوں نے لے کر کے کہا کہ مولا مبید نے اہم دلیلیں پیش کی ہیں حالانکہ یہ ساری دلیلیں دیکھیں کہ امام بخاری نے اگر ذکر نہیں کیا ہے کسی حدیث کو تو بالکل یہ دلیل نہیں کہ باہر صحیح حدیثیں نہیں ہو سکتی چونکہ امام بخاری نے خود سراحت کی ہے کہ میں نے بہت ساری صحیح حادیثوں کو چھوڑ دیا اسی طرح مسلم میں ایک حدیث نہیں بلکہ تین تین حدیث ہم نے پڑھی جس میں جو امام مہدی کے اوصاف بیان کی گئے انہوں نے ایک ہی حدیث کی بات کی ہے جو ان کی میں اس مسئلے میں یا حدیث سے متعلق علمی کی دریل ہے شیخ نے اس مسئلے کا تذکرہ کیا بہت اچھے انداز میں تو اس کو میں چھوڑتا ہوں کہ حسن کی اولاد میں مہدی علیہ السلام کیوں ہوں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہوں گے اس کی حکمت یہی کہ انہوں نے حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کے لیے تنازع اختیار کر لیا تھا اسلام خلافت ان کو سب کر دیا تھا اور انہوں حضرت معامیہ رضی اللہ کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کر لی اس لیے اللہ رب العالمین نے بطور انعام ان کی اولاد میں سے مہدی پیدا, پیدا کریں گے جن جو حکومت کریں گے یہ حکومت ان کو بطور انعام ملے گا ان کی اولاد من. اس کے بعد جو ہے تو یہ <تصفح> مہدی السلام سے متعلق اہم عقائد تھے اور بنیادی باتیں تھیں جن کا تذکرہ ہوا ہے صحیح حادث کی روشنی میں ہم نے ثابت کیا کہ مہدی علاسلام عقیدہ برحق ہے صحیح عقیدہ ہے اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے ان کی مختلف علامتیں ان حدیث میں ذکر ہیں جن کے مطابق ایمان رکھنا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے اس پر ایمان نے کی ہے کہ یہ حادث متواتر درجے کی ہے اسی طریقے سے بہت سارے ایمائے متقدمین نے اپنی حادث کی کتابوں میں طبیب قائم کی مہدی علیہ السلام سے متعلق اسی طرح شیعہ کے روافظ کے جو عقائد ہیں مہدی علیہ السلام سے متعلق ان کی حقیقت ہم نے بیان کی کہ عقائد انتہائی خفیہ شکیہ قائد ہیں اور جن کو مہدی مانتے وہ دراصل ہے ہی نہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں لیکن اسی کو اس عدق غلو کی اس کے بارے میں کہ اس کو میں نے الوہیت تک پہنچا دیے اللہ کے جو اوساف ہیں ان کا حقدار جو ہے وہ اپنے معدوم اور مجہور مہدی جو ہے اس کے متعلق انہوں نے وہ عقیدہ رکھا اور اس کے بعد جو منکرین مہدی ہے ان کا ذکر ہوا اب انشاءاللہ مہدی علیہ السلام سے متعلق اگر کوئی اشکال ہو کوئی شبہ ہو تو سوالات اگر یا پھر چونکہ پھر ہم مسیح الدال کے بارے میں ہم یہ کریں گے اس کے اگلا دیرا کے بارے میں بہت بات کر کی بات کرتے ہیں ہاں کس کا کچھ حضرت سے مہدی علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ شکوک شبہ تھے آپ اس کا مطالعہ کر رہے تھے اشے فرما رہے تھے اور آپ نے یہ بھی سنا کہ ہندوستان میں مولانا دالا مدودی صاحب نے مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انکار کیا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا کہ صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے تو صحیح بخاری میں رجال کا ذکر ہے کہ دجال کا انکار کیوں کیا انہوں نے آگے آئے گا کہ اگر ابرالا موجودی صاحب نے درجال کا انکار کیا درجال کا ذکر کیا ہے بخاری میں موجود ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے پھر اس کا انکار کیوں کیا اگر یہی دلیل ہے کسی بخاری کے اندر اگر کوئی بات نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اگر ہے تو اس کو مانیں گے تو صحیح بخاری میں درجال کا ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر یہ بھی ذکر ہے حصہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تین جو کجبات جھوٹ جو انہوں نے بولا اس کا ذکر ہے جیسے طریقے سے انہوں نے کہا کہ اتنی سقیم ہوں میں بیمار ہوں اس کا انہوں نے کار کر دیا جبکہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں بیمار ہوں وہ قرآن نے اللہ بیان کیا ایسے ہی ایسے السلام کے سے علیہ السلام کے سے کے پاس جانے سے یہ ساری بخاری کے اندر موجود ہے اس کے باوجود انہوں نے کر دیا تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ بخاری کے اندر نہیں ہے اصل مسئلہ یہ کہ ان کی عقل میں نہیں آیا اور جن کی عقل میں نہ آیا اس کا آسان علاج ہم نے یہ سمجھا کہ ہم کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ تو کیا نام ہے مناظر اس رسم کا کہ جو بات آپ کی عقل کے اندر نہ آئے آپ اس کا انکار کر دیں بہت ساری باتیں قرآن کے اندر میں ایسی ہیں جو انسان کے عقل میں نہیں آتی ہیں تو کیا انسان قرآن کا انکار کر دے گا پھر کیا بچے گا دین کا کوئی چیز نہیں بچے گی دینی اسلام کی کہ اگر آپ کی عقل میں نہ آئے تو آپ اس کا انکار کر دیں تو یہ ان کے درائر نہیں ہے یہ ان کے جو ہے آزار واحیہ کمزور شبہات ہیں اور جو ان کے ذہن اور دماغ کی پیداوار ہے جس کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ یہ سمجھ لیا کی تو میں معذور ہو گیا کہ میں نے لوگوں کے سامنے اپنا ادر پیش کر دیا کہ بخاری کے اندر نہیں ہے کہ اللہ تعالی کیا کیا من دکھائیں گے ایسے لوگ جو بنیادی عقیدے کا انکار کرتے ہیں جو اللہ قسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں ثابت شدہ ہو اس کا انکار کر دیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بخاری کے اندر نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے یہ تو ہر شب جانتا ہے دینی طالب علم جو بنیادی یا ادنا طالب علم جیسا کہ شیخ بیان کیا کہ امام بحائی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری صحیح حدیثیں سئی بخاری کے اندر نہیں بیان کیے صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیثے ہزار کے آس پاس حدیث ہیں سی بہاری کے اندر تو کیا اتنی حدیثیں صحیح ہیں اللہ کے سرسل اللہ علیہ سے نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث سیاح کا سلسلہ شروع کیا اور کئی ہزار تک پہنچایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعودی صدا ہیں حسن ہیں یا صحیح ہیں سلسل الحادی صحیحہ انہوں نے شروع کیا تو اس طریقے سے صحیح بخاری کے اندر اگر کوئی حدیث نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے یا وہ حدیث غلط ہے یہ انتہائی جہالت کی بات ہے لاعلوی کی بات ہے اور انسان اتنا جڑی ہو جائے کہ اس طرح کا عقیدہ گڑھ لے اور اس طرح کی جراعت کرے کہ بخاری کے اندر نہیں ہے یا علماء نے اپنی حدیث کتابوں کے اندر یا کتابوں کے اندر اس کو نہیں بیان کیا لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس کا انکار کر دیں گے یہ تو حماقت بھی ہے جہالت بھی ہے لا بھی ہے کیسے شخص گویا کہ حدیث سے کوئی شبق نہیں تھا اور اس کو حدیث کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا تو امام مہدی کا عقیدہ صابت شدہ عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ہے امت کا اور اجماع کے علماء نے بیان کیا شیخ محتم کا آپ کے سامنے کی علما کے اخوال پیش کیے اور ان سے پہلے میرے بھائی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اسل نہری علی صاحب السلام آخری زمانے کے اندر آئیں گے اور ان کے جو اوسع بیان کیے گئے ہیں وہ اوسع ان کے اندر پائے جائیں گے لہذا اس کا انکار کرنا یہ رحالت ہے اور یہ بالکل جائیدنی جمعہ کا انکار ہے اور یہ حدیثوں کا انکار ہے یہ نہیں کہ اب تک جن لوگوں نے دعویٰ کیا تو اس کی بنیاد پر ہم اس کا انکار کر دیں کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ہوئی جب اس کا انکار کر دیں گے ہم تو جو بھی اس کا کوئی اب مہندی ہونے کا دعوی نہیں کرے گا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ اس کا انکار کر دیا جائے جو حدیثوں سے ثابت شدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہیں رہے گا تو کوئی اس کا وہ نہیں کرے گا دعویٰ نہیں کرے گا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں تو پھر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں کیوں آگے لہذا یہ کہنا کہ یہ عقیدہ نہیں اسلام کا یہ سب سالین کا عقیدہ نہیں ہے ایک دم غلط بات ہے یہ باقاعدہ حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے اور مستقل میں بھی علماء نے تصنیف کی ہیں شیخ عبدالمحسن عباس حفیظ اللہ کی کتاب باقاعدہ اس کے تعلق سے امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ایسے ہی ہندوستان کے بڑے عالم دین ہیں ان کا ماجستر کا رسالہ ہے امام مہدی کے تعلق سے اتنی حدیثیں ساری حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے اور وہ رابطہ عالم اسلامی کے اندر وہ معذف ہیں ابھی تو بیمار چل رہے ہوں ان کی باقاعدہ ان کا رسالہ شیخ عبد العظیم نام ہو ان کا اور وہ امام مہدی کے تعلق سے ان کا باقاعدہ رسالہ ہے اور تمام حدیثوں کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے اور ان حدیثوں پر بھی اشارہ کیا ہے ضعیف اور روایتیں اس کے تعلق سے تو ہر مسئلے کے اندر آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے ضروری حدیثیں سے نگڑ لیا آپ مسائل کی بات رہ لیجئے عبادات کی بات رہ لیجئے آپ دیکھیے کس مسئلے کے اندر لوگوں نے زی بدی سے یا حدیث سے لوگوں نے بیان کیے ہیں بہت سارے مسائل کے اندر لوگوں نے بیان کر لیا تو زئی حدیث کا بیان کر دینا اس وجہ سے انکار کر دینا کس کے اندر ضعی حدیث ہیں یہ تو کوئی منحج نہیں ہے ورنہ پھر آپ کو سارے اسلام سے انکار کرنا پڑے گا کیونکہ آپ دیکھیں اردو کے تعلق سے رمضان کے تعلق سے ضعی حدیثیں لوگوں نے بیان کی ہیں یا اس طریقے سے طباع کے تعلق سے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے زئی حدیثیں بیان کر دی ہیں موزوں روایتیں لوگوں نے گڑ لی تو اس کی بنیاد پر کہ ہم انکار کر دیں صحیح حدیثوں کا یہ تو کوئی منحج نہیں ہے نہ کوئی سلف ساررین کا جو ہے راستہ اور نہ ہی کوئی یہ ان سے کوئی ثابتہ چیز ہے لہذا امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہر وشکل جو سلف سالین کے عقیدے و منحظ پر ہے اس کا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے اور اس طریقے سے ان کا نام محمد یا احمد بن عبداللہ ہوگا جیسا کہ ساری حدیثیں آپ نے اس کے تعلق سے پڑھی ہیں اس کا انکار کرنا یہ جہالت ہے اور اس کا انکار کرنا انتہائی یہ دین سے دوری اور کم علمی اور اللہ علمی کی یہ دلیل ہے کہ انسان کو حدیثوں کا اس کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کے اللہ ابرامین ہمارے عقیدے کے خلاف فرمائے اور اللہ اقبام ایسے افرانیوں سے اور ایسے سفر لوگوں سے امت کی حفاظ فرمائے جو عقل مینا ہے اس کا انکار کر دے یہ دلیل ہمارے لیے نہیں لے آئی جی ہاں کہ عقل منیا ہم اس کا انکار کر دیں یہ تو خوارش کی پہچان ہے اور جن کے روش بچے کی پچھلے خواہش نے بہت سارے حدیثوں کا انکار کر دیا ان کے یہاں جو ہے حیث حادث متبر نہیں ہیں یا اس طریقے سے بہت ساری اکثر حدیثوں کو انکار کر دیا انہوں نے چاہے بخاری کے اندر ہو مسلم کے اندر ہوتی خواہش کی پہچان ہو کہ عقل ملا آئے تو حدیث کا انکار کر دیں یہ دلیل نہیں ہے ہمارے لیے قرآن میں جو آ گیا, حدیث میں آ گیا. قرآن میں آنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں قرآن میں آنا بھی ضروری نہیں اگر حدیث میں آ ہمارے لیے کافی حدیث ہی ہونا چاہیے حدیث کے اندر آ گیا کیونکہ حدیث بھی اللہ تعالی کی طرف سے دونوں وہی اللہ اللہ کی طرف سے قرآن بھی وہی حدیث بھی وہی قرآن میں آ جائے الحمد للہ آئے تو حدیث نے آ گیا الحمد للہ دونوں لح براہم کی طرف سے دونوں میں کوئی فرق نہیں کے اعتبار سے امام الحض نے بیان کیا اور اس طریقے سے اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے عرما نے بات بیان کی کہ جو حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے اس پر ویسے ہی ایمان لانا عمل کرنا ضروری ہے جیسے قرآن سے کوئی بات ثابت ہو اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا واضح ضروری ہوتا ہے کیونکہ دونوں لال طرف سے ہے عما ہوا یہ واہ ہوا دونوں لال براہن کی طرف سے وہی ہے امان آتا رسول فخرو امان حاق و فن تو وہ رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کروں سے رک جاؤ فلحل نظیر و خالف عنم رہی تو صفنا اور اسے باد لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے فطرنے سے بعد میں کہ وہ کہیں ایسا نہ تو فتنا آ جائے گا مبتلا کر دیا جائے جو اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرے گا وہ فتنے سے دو چار ہوگا لہذا ایسے سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کیا وہ امت کے لیے, امت کے لیے ہیں. اللہ کے سور کی باتوں کا انکار ہے یہ اور امت کے لیے بہت بڑا فکنا ایسے کے لیے جتنا ہوتے ہیں جی امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے انتشار ہوتا ہے امت کے اندر جو ہے جو امتحاد وہ ہے انہیں کے عقل کی بنیاد ہے یہ حدیث کا انکار کر ہماری عقل میں یہ بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ ابراہمی نے آپ کو نبی بنا کر کے آسمان سے بھیجا آپ پر قرآن آزر کی ہماری عقل میں نہیں آتا ہے اور اب اقصد سب کے عقل میں نہیں آتا ہے کہ اللہ براہمی کس طریقے سے جب بھی ربیب کو بھیجتا کیسے وہی آتی تھی کیسے لا آپ کو نبی بنانے عقل کے اندر آتا تو کیا نوبود کے انکار کرتے ہیں قرآن کے انکار کرتے ہیں ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں یہ تو عقل ہمارے یہاں نہیں آتا ہے کے اندر انسان کے لیے تسلیم ہے تصدیق ہے کہ نے جو فرما دیا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے عذاب قبر ہے کیا کے مطابق چیزیں ہیں کسی کی عقل کے اندر نہیں آتا ہے عقل میں نہیں سناتی ساری باتیں لیکن کیا اس کا حل یہی ہے کہ ساری باتوں کا انکار کر دیا جائے اگر ایک ایک بات کا انکار کر دیں گے ہمارے پاس دین کیا بچے گا سب دید انکار ہو جائے گا لہٰذا ایسے لوگ جو عقل پرست ہوتے ہیں ان کے یہاں دھیرے دھیرے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہتی ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو دور رہنے کی ضرورت ہے جو سرب صالح کی علما ہیں ان کے عقید و محنت پر رہنے والے کتابہ اور سنتے رسول کو ان کے منہر عقیدے پر سمجھنے والے انہی سے کے پاس سجنا ہونے سے علم حاصل کرنا یہ ہماری لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے عقیدے کی صلاح رہے ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو جیسے آپ جسم کی اور صحت کے حفاظت کے لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں برے اور ایسے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے ہیں جو کیا نام ہے جو جن کے پاس علم نہ ہو جن کے پاس مہارت نہ ہو جو کوالیفائڈ نہ ہو ایسے لوگوں کے پاس آپ نہیں جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے صحت کی اور جسم کی اتنی زیادہ آپ کی اہمیت نظر میں لیکن جو دین بنیاد ہے جس کے بغیر نجات نہیں انسان کے لیے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جسے کہ حوصلہ علم حاصل کر لیا صحت ضروری ہے کہ انسان اپنی ایمان کی حفاظت کرے صحت ضروری انسان اپنے عقیدے کے حفاظت کرے لہذا ایسے علماء کے ساتھ جڑے رہیں جو علماء سب و سالین کی باتیں کرتے ہیں صحیح عقیدے اور صحیح منحص کی آپ لوگوں کے سامنے نشو وجہ کر دیں سب بھی علما ہیں اہر حدیث علما ہے ایسی کے ساتھ آپ کو جو رہنے کی ضرورت ہے ان جو بھی ایک ہر ایک اندر ابھرا گیا ہر ایک کے اندر بتافی گیا ہر ایک اندر انکار پایا جاتا ہے ہر ایک اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں آپ نے بلا مودی صاحب کے نام سنا ہے کہ نہیں کتنے مشہور ہیں وہ بہت مشہور ہیں وہ انکار کر دیا کتنی ساری چیزوں کا انکار کیا انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا جھگڑوں میں نہ آیا اس کا انکار کر دیا انہوں نے تو جو انسان سرو شالی کے راستے کو چھوڑے گا وہ خود صحیح راستے سے جاتا ہے دوسروں کے کتنا ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے سے دمکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے لہٰذا اس معاملے میں انسان کو چاکو چوبند رہنا چاہیے اور انہی کتابوں کو پڑھیں انہیں علما سے راستہ رہیں جو علما ہمیں سلب سالم کے راستے پر لے کر کے چلتے اسی میں نجات اللہ تعالیٰ دُبع اللہ اقبام ہمیں اپنے عقیدے کی صلاح کرنے کی توفیق دے اور اللہ ابان کو سلب سالم کے عقید وام صاحب السلام علیکماتہ اگر علاج نہیں ہوا کے بعد تو بھی درس رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ایشا کے بعد بھی درس رہے گا جدا کو ملا